پانچواں نقطہ ہے اطبیعیت ثقافیہ و الفکری مسلمانوں کو فکری اور ثقافتی اعتبار سے دشمن کے پیچھے چلایا جانا دشمن کا تابع بنانا فکری اعتبار سے اور آداب و اخلاق کے اعتبار سے ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے ثقافت ظاہری چیز ہوتی ہے اور فکر باطنی چیز ہوتی ہے یعنی ظاہری اور باطنی اعتبار سے مسلمانوں کو دشمن کے پیچھے چلانا میرے دوستوں چونکہ عسکری اقتصادی سیاسی اور استخباراتی حیثیت سے امت اس وقت یہودیوں اور صلیبیوں کے اشاروں پر چل رہی ہے تقریباً تمام میدانوں میں یہ تقریباً لفظ مبالغہ کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے تمام میدانوں میں حتیٰ کہ مساجد اور مدارس میں. تو اس لیے نتیجہ کیا ہے فکری اعتبار سے ثقافتی اعتبار سے اور معاشرت کے اعتبار سے بھی ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں رہی ہے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اگلی باتیں آپ سن لیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج قانون منصوبے معاہدے سب ان کی ترتیب کے مطابق ہوتے ہیں اور تعلیم و تربیت میڈیا ثقافت آداب و اخلاق کے طور طریقے مغرب سے قرض لیے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کو انگریزی معاشرہ بنانے ہمارے بچوں اور بچیوں کو انگریزوں کی طرح دکھانے کی مسلسل کوششیں جاری ہیں اور ان کے دل ذہن فکر ظاہر اور باطن کو مکمل طور پر ان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جس طرح یہ مغرب اور دشمن کو فار چاہتے ہیں اسی طرح ہماری اولاد بن رہی ہے اور یہ سب کچھ مختلف ناموں سے ہوتا ہے میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ کافر بن جاؤ کبھی انسانی حقوق کے نام سے فتح رتن بسم حقوق الانسان انسان وطارتا بس میں تحریر المرع عورتوں کی آزادی اور حقوق کے نام سے وطارتا بسم طب ثقافت اور کبھی کبھار ثقافتی ہم آہنگی کہ ہم سب کو پینٹ شرٹ پہننا چاہیے تاکہ ہم سب ایک جیسے نظر آئیں یہ اختلاف کیوں ہے وچار تنبس میں تطویر اور کبھی کبھار معاشرے کی ترقی کے نام سے کہ یہ شلوار قمیض پہننے سے آدمی پیچھے رہ جاتا ہے اس لیے اس کو پینٹ شٹ پہننی چاہیے اور داڑھی رکھنے سے جہاز یہ چلا نہیں سکتا کیونکہ داڑھی کے بال جو ہے جہاز کے مشینوں میں پھنس جاتے ہیں بالوں کو جو ہے مائکل جیکسن کی طرح رکھنا ضروری ہے ورنہ کمپیوٹر کے بٹن جو ہے کام نہیں کرتے ہیں پردے کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہے نعوذ باللہ کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یہ باتیں تو عام کہی جاتی ہیں نا وہ اوخرا لی تحدیف المناح جی تعلیمی ولی جی اور کبھی کبھار تعلیمی نصاب تعلیمی سمسٹر کی ترقی کے لیے تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور معاشرے کو ان کے کالب اور ان کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے اس طرح تبدیلی لائی جاتی ہے ایسا نہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ ہوتا ہے شروع شروع میں ماڈل مدارس کی بات کی گئی تھی تو ہمارے علماء نے بڑی مخالفت کی تھی لیکن اب خود مولوی حضرات ہی ماڈل اسکول چلا رہے ہیں اس لیے کہ کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا ماڈل اسکول ہے ہاں قرآن بھی حفظ کروایا جاتا ہے اس ماشاءاللو. اور جب دس سال بعد وہاں سے وہ لڑکا نکلتا ہے قرآن تو اس نے حفظ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن انگریز کا تابع بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی ٹر بن کر وہ نکلتا ہے ڈاکٹر ہے ایکٹر ہے اور مسٹر ہے منسٹر ہے کوئی نہ کوئی ٹر بن کر نکلتا ہے نام اسکول کا اسلامی ہے تو شروع شروع میں لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کام وہ لوگ نکالتے ہیں حتیٰ کہ میرے بھائیو آج دشمن ہمارے بچوں کو ابتدائی کلاسوں سے لے کر اوپر تک کی کلاسوں تک کیا پڑھانا چاہیے یہ بھی ہمیں بنا کر دیتے ہیں سمسٹر وہ تیار کر کے ہمیں دیتے ہیں حیث تتدخل الامم العم المتحدہ الابرام یونیسکو اقوام متحدہ یونائیٹیڈ نیشنز اور یونسکو کے جو پروگرام ہے اس کے مطابق ہمارے اسکولوں میں اور مدرسوں میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں بھئی وہ جو سفارت خانے میں ایک نوکر بیٹھا ہوتا ہے مغربی ملک کا امریکہ کے سفارت خانے میں جو ایک سفیر بیٹھا ہوتا ہے برطانیہ کے سفارت خانے میں جو ایک سفیر بیٹھا ہوتا ہے چند ہزار ڈالروں کا غلام ہوتا ہے وہ وہ ہمارے مدارس میں کیا پڑھانا چاہیے اور کیا نہیں پڑھانا چاہیے اس میں مداخلت کرتا ہے فی تقریر ما ایجوز وما لایجوز فی مواد دراصر کہ پڑھانے میں کون سی چیز کی اجازت ہے اور کون سی چیز کی اجازت نہیں ہے اس میں یہ سفیر مداخلت کرتا ہے بل بلغ تدخل دقل حکومت بوام اصیا دیہ فی تحدیدی ما یو وما لا یو قالو فی خطابل جمع کہ طاغوت حکومتیں اپنے کافر آقاؤ کے اشارے پر جمعہ کے خطبے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے اس کو بھی مقرر کرتے ہیں حتی منعوا منافی ذکر یہودی ون نسارا بسو حتیٰ کہ انہوں نے تاغوتی حکومتوں نے جمعہ کے خطبے میں یہودیوں اور نسرانیوں کو برے نام سے ذکر کرنے سے منع کیا ہے کہاں کہاں حتی فی السعودیہ بلاد التوحید دل حتیٰ سعودیا میں یہ ممنوع ہے جسے توحید کا ملک کہا جاتا ہے بات سمجھ میں رہی ہے اس کے علاوہ میرے بھائی فکری میدان میں اور ادبی میدان میں تحریری اور تقریری میدانوں میں یہ جو رسالے نکالے جاتے ہیں پرنٹ میڈیا جسے کہتے ہیں اخبارات نکالے جاتے ہیں میگزین وغیرہ نکالے جاتے ہیں مجلات وغیرہ چھاپے جاتے ہیں اس میں کیا لکھنا چاہیے اور کیا نہیں لکھنا چاہیے یہ بھی وہ مقرر کر کے دیتے ہیں کہ اس میں جہاد کی بات نہیں لکھی جائے گی کہ اس میں یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ بہت خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ کہ ایسے مواد نہیں چھاپے جائیں گے جس سے عالمی برادری کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو ماشاءاللہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نفرت کرنے کو کہا ہے خالف الیہود اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عالمی برادری ہے یہ یہ خود کفری کلیمہ ہے یہ عالمی برادری کا مانا ہے الخوت العالمی ہے جبکہ اللہ ہمیں کہتا ہے انمومنون اخوا لیکن یہ کہتے کہ انمومن کافرون اخوا ناودہ من شرور سیات عمل پوری دنیا کے کفار اور مسلمان بھائی بھائی ہیں اللہ اخبار یہ الفاظ بعض دفع کفری الفاظ ہوتے ہیں عالمی برادری برادر یہ تو فارسی کا لفظ انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں سب بھائی بہن ہیں یعنی اسلام کا جو عقیدہ ہے الولا و اس کے اوپر اتنی بڑی ضرب ان لوگوں نے لگائی ہے جس کا احساس صرف اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ عقیدہ ملت ابراہیم کے مطابق موجود ہو علیہ صلاحت وسلم مغربی ممالک نے ہمارے ممالک کے حکومتوں کو اس طرح کے معاہدوں پر دستخط کرنے پر مجبور کیا ہے اور اس طرح کے اجتماعی پروگراموں پر دستخط کرنے پر مجبور کیا ہے جو کہ ہمارے دین کی بنیادوں کے خلاف ہے ہماری تقالیت ہمارے عرف و عادات اور رواج کے خلاف ہے ہمارا دین اور ہماری قومی تقاضوں کے بالکل خلاف ہے لیکن ایسے معاہدوں پر دستخط کروائے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ہم مسلمان ہیں الحمد ہماری لڑکیاں مکمل لباس میں نکلتی ہیں لیکن آج کل ایسے معاہدے ہو رہے ہیں یونیسکو کے اسکولوں میں اور اداروں میں کہ ان کے تحت مسلمان بچیاں نیم اوریاں لباسوں میں اسکول جاتی ہیں فراک اور چھوٹی سی چٹی اس نے پہنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ شروع میں چار سال کی ہوتی ہے لیکن پوری زندگی تو چار سال کی نہیں رہتی ہے نا اس کی عادت اس طرح بنائی جاتی ہے تو آخر جب آٹھ سال کی ہو جاتی ہے تب بیس لباس میں ہوتی ہے اس کو کوئی شرم نہیں ہوتی اس لیے کہ العلم العلمفی صغر کا نقش الحجر یا العاد افی صغیر کا نقش الحجر بچپن میں جو عادت ڈلوائی جاتی ہے وہ پتھر کے نقش کی طرح ہوتی ہے اس کی شرم کو حیا کو تو بچپن ہی سے خرش ڈالا جاتا ہے بات سمجھ رہی ہے تو پھر اس کو جب بڑی ہو جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور امریکی وزیر دفاع اس بات کو اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں وزیر دفاع کا جب لفظ آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیار اور ٹینکوں کے ذریعے حملہ کرنے والے آدمی کو کہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھیوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جنگ جو ہے صرف ٹینک اور تیاروں کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے جنگ فکری میدان میں بھی ہو رہی ہے اس لیے امریکی وزیر دفاع رامز فیلڈ نے جو اعلان کیا تھا کہ یہ عقیدے کی جنگ ہے یہ پوری دنیا کو معلوم ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے تو اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے اور طالبان ہمارے اور القاعدہ کے درمیان ہمارے اور مجاہدین کے درمیان جو جنگ ہے یہ عقیدے کی اور تہذیب کی جنگ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ مجبوری ہے اور مسلمان امت کے اوپر مسلط ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں مغرب کی تقلید اور مغرب کے پیچھے چلنے کا بخار جو ہے ایک سو سانت سے اوپر جا چکا ہے بخار چڑھا ہوا ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کو اور ہماری نسلوں کو ہماری اولاد کو کہ کس طرح ہم کافروں کے فیشن کو اپنائیں اور کس طرح انگریزوں کی طرح بن جائیں سوچ و فکر کے طریقوں میں بھی انگریزوں کی طرح سوچتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی لباس پہننے کے طریقوں میں بھی بل و حت بنا ہم ودور خلائی حتا کہ غسل خانے اور لیٹرین انگریزوں کی طرح بنانے کے لئے لوگ تڑپتے ہیں کہ انگریز کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے انگریز کی طرح غسل خانہ ہونا چاہیے مغربی طور طریقوں کے مطابق چلنے کے لئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں میراتھن ریس اور اسے اسٹیٹس کہا جاتا ہے تباہی کا اسٹیٹس ہے یہ جہنم کے راستے ہیں یہ لیکن لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے فخر سمجھتے ہیں اگر کوئی بیچارہ سنت کے مطابق بیت الخلاء بنانا چاہتا ہے کہ بیٹھ کر اور صحیح طریقے سے پردے کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ یہ انسانی تقاضا پورا کیا جائے لوگ اسے پینڈو سمجھتے ہیں پینڈو یعنی گاؤں کا آدمی ہے دنیا کہاں چلی گئی ہے یہ اور یہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے دنیا آسمان پر چلی گئی ہے نا اور یہ ابھی تک بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے اللہ ہدایت گدے کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے ناؤد باللہ یہ تو جانور کرتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب اور ڈاکٹری اصولوں کے مطابق بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں بیٹھ کر تقاضوں کو پورا کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں بیٹھ کر پانی پینے کے کھانا کھانے کے بہت زیادہ فوائد خود کفار ڈاکٹروں نے لکھے ہیں مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گٹنوں میں درد ہوتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں میں درد کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ جا کر رومٹزم بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ لیکن لوگ کر رہے ہیں عجیب بات میں آپ کو بتاؤں روس میں جو درجہ حرارت ہے وہ منفی بیج تک بھی چلا جاتا ہے کبھی کبھار لیکن وہاں پر عورتیں گھٹنوں سے اوپر لباس پہنتی ہیں اور اوپر سے ایک کوٹ پہنتی ہیں بھئی اصل سردی تو انسان کو پاؤں میں ہاتھوں میں کان میں اور سر میں لگتی ہے لیکن فیشن اس فیشن فیشن تو کرنا ہے نا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہیں ان بیچاریوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرد تو مکمل لباس پہن کر مزے سے رہا ہوتا ہے اور تمہیں اس نے ننگا کیا ہے تھوڑا تو سوچنا چاہیے نا عقل تو کبھی کبھار استعمال کر لینی چاہیے یا یہی چاہتے ہیں کہ عقل جس طرح اللہ نے دی اسی طرح مکمل پیک استعمال کیے بغیر لے کر جائیں شہری اعتبار سے نہیں اسلامی اعتبار سے نہیں کم از کم انسانی اعتبار سے تو سوچنا چاہیے نا کتنی سخت سردی میں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس سردی سے بچنے کے لیے خنزیر کے گوشت کھاتے ہیں اس لیے کہ خنزیر کا گوشت گرم ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن فیشن کو نہیں چھوڑ سکتے یہ ایک مثال ہے اور بہت ساری باتیں ہیں آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے جسموں کے اوپر جو لباس ہوتا ہے ہمیں ذرا اس پر سوچنا چاہیے کسی پر ٹریپل نائن لکھا ہوا ہے کسی پر ٹریپل سکس لکھا ہوا ہے اور کسی پر نائک لکھا ہوا ہے کسی پر کیا لکھا ہوا ہے اور عجیب عجیب علامتیں بنی ہوتی ہیں ہمیں اس کے کچھ مانا تک معلوم نہیں ہے اس کے معنی تک ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن فیشن ہے یہ بھائی سادہ سیدھا زندگی گزارنے کا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا ہے سادی زندگی ہو تو نہ خرچہ زیادہ ہے نہ پریشانیاں زیادہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد جو ہے دین سے مسلسل دور ہو رہی ہے اس لیے کہ بچپن ہی سے ان کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے رنگ برنگ قسم کے لباس اور رنگ برنگ قسم کے جوتے اور رنگ برنگ قسم کے کیپ انگریزوں کی ٹوپیاں وغیرہ ان کو پہنائی جاتی ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں تب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہو. باللہ. بس اللہ تعالی حفاظت فرمائے یہ موضوع بہت ہی دردناک ہے کیا کیا ہم اس موضوع پر کہیں کم از کم وہ حضرات جو جہاد کے میدان میں نہیں آتے اس میدان میں ہی کام کریں تو ہماری مسلمان نسل کی اور ہماری مسلمان اولاد کی حفاظت ہو کم از کم فکری جنگ میں ہی وہ آگے بڑھیں اگر عسکری جنگ سے وہ ڈرتے ہیں اور توپ کے دھماکوں سے وہ گھبراتے ہیں اور ان کے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے کم از کم فکری جنگ تو آپ کریں اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے افغانستان کے علما میں سے شیخ عبدالحادی مجاہد کی کتاب موجود ہے عالم اسلام پر مغرب کی فکری الغار اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے فارسی میں بھی ہے پشتوں میں بھی ہے اور الحمد للہ ایم کی شکل میں میں نے اسے ریکارڈ بھی کیا ہے آپ حضرات اسے سنیں گے استاد عبدالحادی مجاہد صاحب کی برکات ہوں ان کی کتاب ہے بڑے عالم ہے طالبان امارت اسلامی افغانستان کے تعلیمی کمیشن کے رکن ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا اگر آپ کو کتاب دستیاب نہیں ہے تو MP3 میں ریکارڈ شدہ بیان موجود ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سے کافی فائدہ ہوگا کہ دشمن کس طرح فکری میدان میں ہمارے خلاف سرگرم ہے